اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کناری تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پان پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی اس طرح ہم انہیں نزمانتی تھے ان کی بے حکمی کے سبب